ساتویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے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 بات کو شروع کر رہے ہیں وہاں سے سورہ انعام شروع رہی ہے پہلی آیت میں توحید کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تنویت کرت فرمایا یعنی اس کائنات میں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 کہ حق ہمیشہ قلیل تعداد میں رہتا ہے اس کے مقابلے میں باطل کثیر تعداد میں رہتا ہے یہ نقطہ بھی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اخذ کیا جا سکتا ہے ایک بات اور قابل غور ہے کہ سماپت اور ارب کا تذکرہ کرنے کے ساتھ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 موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل معاملہ تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے اقبال نے سچ کہا ہے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام اختتامی زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ایسا نہیں ہے یہ شام زندگی صبح دبا میں زندگی آدمی مرتا ہے نا تو موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا وہاں سے زندگی کے دوام کی صبح ہوتی ہے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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات یہاں فرمائی ہو اللہ خالا کا تم ان تین آ جا وہ آجا مسمن رہیں گے تم تر پھر کہے گا شک تم میرا کہے گا بیس کہے گی پھر شک آئے گا اس کے بعد ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے انکار کے تین درجات ہوتے ہیں آدمی کے سامنے حق بات پیش کی جائے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 حق آپ نے پیش کیا سامنے والے نے کہا میں نہیں مانتا تم جھوٹ بول رہے ہو یہ تقسیب الحق اور آپ نے حق پیش کیا اس نے منہ پھیر لیا یہ ایراز انیل حق ہے اور تیسرا درجہ ہے آپ نے حق پیش کیا تو حق کو اس نے نہ تو تسلیم کیا بلکہ جھٹلایا جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اعراض بھی کیا اور اعراض کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مزاق اڑایا یہ استحضابل حق ہے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 ارے بھائی کچھ تو بولو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ ایرا زنی حق ہے اور ایک ہے بل حق کہتے ہیں کہ یہ نماز میں کان جھاڑتے ہیں مکھیاں اڑاتے ہیں تو یہ رفول کو مکھیاں اڑانے سے تعبیر کرنا در حقیقت استحزاب الحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کے تین درجے بیان فرمائے ہیں ارشادیوں فرمایا گیا یہ انکار کا پہلا درجہ ہے اعراز انحق دوسرا درجہ فقط کر زبو بلحق حق بات پیش کی گئی اس کو جھٹلا دیا جھوٹ بولتا ہے فقط کر زبو بالحق اور تیسرا درجہ استحصہ بلحق ہے حق پیش کیا گیا تو حق کا مزاق اڑایا جانے لگا تو انکار کا پہلا درجہ ہے اعراض ان حق دوسرا درجہ ہے تکذیب بلحق حق کو جھٹلا دینا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 تو اللہ پرماتا ہے فرشتہ بھیج دوں و لو ملک القوضی الامر تم بلائے کو اصلی شکل میں دیکھو گے نا تو ہاٹ فیل ہو جائے گا تمہارا مر جاؤ گے تمہ اگر ہم فرشتے کو ناصل کرتے تمہاری ہدایت کے لیے تو ہاٹ فیل ہو جائے گا تمہارا فرشتوں کو دیکھ کر کے یہ تو نبی کا کلب اتحر اس طریقے سے بنا دیا گیا تھا کہ آپ نے دو مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے دنیا میں اور ایک آسمان پر معراج کے وقت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 دوسری مرتبہ آپ نے دوسری بار دیکھا یہ قرآن حکیم کا بہن ہے تو ایک دنیا میں دیکھا آپ نے شکل میں حضرت جبرائیل کو اور دوسری بار میراج کے وقت آسمان پر دیکھا ہے سدرت المتا کے پاس اور دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس طلال پروایا ہے کہ اللہ تبارک و کو خواب میں دیکھا جانا ممکن ہے اب کیسے کیسیت اتنا معلوم اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اور صحیح استدلال کیا انہوں نے اس لیے کہ ترمدی شریف کی وہ صحیح روایت موجود ہے جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شانوں کو اوپر ہاتھ رکھا یا قلب کو اوپر ہاتھ اس کی ٹھنڈک پورے بدن کے اوپر آپ نے محسوس تو دو مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و کو خواب میں دیکھا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 یہ تمہارے لیے اسوا بن سکتا ہے اور اللہ سب تعالیٰ نے رسول, رسول جو ہے یہ تمہارے لیے اس حسنہ ہے اس لیے کہ انسان ہے تمہیں میں سے لیکن آج ایک قوم ہے جو نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کتنی عجیب بات بشر ہی ہمارے لیے اسوا ہو سکتا ہے اور نبی کو بشر ماننے کے لیے آج بھی تیار نہیں تو کون بنے گا جبکہ نبی بشر ہی ہو تبھی ہو سکتا ہے کوئی دوسری مخلوق ہو تو نہیں سکتا جیسے یہاں مطالبہ یہ ہے کہ جنوں کو آپ بھیج دیجئے ہماری ہدایت کے لیے تاکہ یہ اس نہیں ہو سکتا فرشتہ بھیج دیجئے یہ بھی اس نہیں ہو سکتا پھر تیسری شکل متعین ہے انسان ہی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا جانا ضروری تھا لہٰذا ہم نے تمہیں میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر کے تمہارے درمیان ہدایت کے لیے بھیجا اس کے بعد توحید کے اوپر ایک عجیب و غریب بیان ہے اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں آسمانوں اور زمین کے کے پیدا کرنے والے کو کسی دوسرے کی پوجا کروں کل اگئی اللہ اس کو دوست بنا لو فاتر والا بہترین دلیل ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جو کھلائے وہ معبود کہ جو کھائے وہ معبود کسی چل رہی وہ تام جو کھائے وہ معبود جو, جو چڑھاؤں کا محتاج ہو وہ معبود جو چادروں کا محتاج ہو وہ معبود جو روشنیوں کا محتاج ہو وہ معبود یا جو تمہیں روزی دیتا ہے تمہیں کپڑے دیتا ہے وہ معبود بولو کون عبادت کا مستحق نہیں جو کھاتا ہے وہ بات کام تو تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بے کھانے کا موتا جائے کبر پر چادر تم لے جا کر کے چڑھاتے ہو مٹھائیاں تم چڑھاتے ہو ناریل تم لے جھوڑتے ہو اس کا مطلب اسے محتاج سمجھتے ہو نا محتاج سمجھنے کے بعد اس کی پوجا کر رہے ہو کتنی حیرت کی بات ہے پوجا تو اس کی, کی جانی چاہیے جو کھلاتا ہے جو کھائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا اچھی اچھی بات دلیل کہیں نہیں ملے گی کل اگیر وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہو سکتا جو کھلا ہے وہ محبوب ہوتا ہے اب فیصلہ کر لو کہ کس کی پوجا کرنی ہے کھلانے والے کی یا کھانے والے کی آج دیکھیے بڑی بڑی درگاہیں بڑے بڑے مقبرے جو تعمیر کر لیے ہیں غیر اللہ کے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کی جا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 منکر کے اوپر دلیل نہیں ہوتی مدعی کے اوپر دلیل ہوتی ہے یہ تو اصول فکر کا بنا ہے ادا کریمہ کی روشنی میں البئی نے تو دلیل مدعی پیش کرے ہم تو انکار کر رہے ہیں ہم تو مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہم انکار کر رہے ہیں تم کہہ تو اللہ کے علاوہ معبود ہے دلیل تم لاؤ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 پیارا اصول ہے کوئی کچھ کہے بولے دلیل بھیا تم پیش کرو قرآن کی لاؤ حدیث کلاؤ تو پر ایک اور دلیل اللہ کا وارتالا نے نشاط فرمایا وہ منا اگلی کر لیا مشرقین ساری ہو ہیکڑی <مُشْرَكِين> حوال ہو گئی ہے اللہ فرمائے کا قیامت کے دن جمع کر ان کو مشرقین کو جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے شرکا ہیں یہ بناتے ہیں یہ بگاڑتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں یہ بگڑی بنا دیتے ان کا دامن پکڑ لو تو نجات ان کے دامن پکڑنے ہی میں ہے کہاں ہے وہ لاؤ ان کو. جس دن ہم جمع کریں گے سب کو پھر منقول سب پوچھیں گے بولیں گے ہم شور کا حکم الزومن کہاں ہے تمہارے وہ شور جن کے بارے میں تم طرح طرح کی گمان کرتے تھے کیا بات ہے گشن کا جن کے بارے میں گمان رکھتے تھے کدھر دیا جا رہا ہے تم علم تک پھر نہیں رہے گی ان کی شرارت مگر یہ کہنا کیا شرارت کریں گے وہ کیا شرارت کتنا یا شرارت کے معنی میں تم ملم تک تم اللہ پوچھے گا وہ شورکا کدھر ہے جن کے بارے میں تم اس اس طریقے کا گمان رکھتے تھے کہ جہنم سے بچا لیں گے نجات مل جائے گی ان کا دامن پکڑنے کدھر ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے کیا بات ہے جواب کیا ہوگا ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شرارت کیا ہوگی اس وقت تم ملم تکن فم اللہ ربینہ ماں کنہ مشرقین اے ہمارے رب تیری قسم اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں دنیا میں ساری ہیکری ہوا ہو گئی ہے ساری ہیکری ہوا ہو گئی ب ربنا ربینہ ماں کنہ مشرقین اے ہمارے رب تیری قسم ہم مشرک ہے ہی نہیں